اسکن من ہائی سكنتم سک تم میو جدیک اسکی نمین ہائی سو لتضيقوا عليهم وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن فَسَتُرْضِعُ لَهُ اُخْرَا مسلمانوں تم متلقہ عورتوں کو وہیں ٹھہراؤ جہاں تم اپنی مقدور کے مطابق خود ٹھہرتے ہو اور تم انہیں تکلیف نہ دو تاکہ ان کا جینا دو بھر کر دو اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان کا خرچ دو یہاں تک کہ وہ بچے جن دیں پس اگر وہ تمہارے بچوں کو دودھ پلائیں تو انہیں ان کی اجرت دو اور دودھ پلانے کے بارے میں تم آپس میں نیک نیتی کے ساتھ مشورہ کر لو اور اگر معاملہ طے کرنے میں تمہارے درمیان مشکل پیش آئے تو اس کے بچے کو, کو کوئی دوسری عورت دودھ پلائے گی آیت ایک میں متعلقہ رجعیہ کو گھر سے نکالنے سے منع کیا گیا ہے یہاں اسی حکم کی مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اسے ایسے گھر میں رکھو جس میں اس حیثیت کی عورت اور مرد رہتے ہیں اور اسے رہائش نن و نفقہ اور دیگر امور میں پریشان نہ کرو تاکہ تنگ آ کر گھر چھوڑ کر چلی جانے پر مجبور ہو جائے اور یہ حکم حاملہ اور غیر حاملہ دونوں قسم کی متعلقہ رجعیہ کے لیے ہے یعنی جب تک عدت کا زمانہ ختم نہیں ہو جاتا انہیں ان کی رہائش سے نکالنا جائز نہیں ہے اور اگر متعلقہ کو تیسری طلاق دی جا چکی ہے اور وہ حاملہ ہے تو اسے رہائش اور نان و نفقہ دینا ہوگا جب تک وہ بچہ جن نہیں دیتی بچہ کی ولادت کے بعد دونوں یعنی ماں اور باپ کو اختیار ہے چاہے تو وہ ماں متعین اجرت پر بچے کو دودھ پلائے اور چاہے تو باپ کسی دوسری عورت سے یہ کام لے اور اس بارے میں اللہ تعالی نے ماں باپ کو نصیحت کی ہے کہ مفاہمت کرتے وقت دونوں ایک دوسرے کو درگزر کرنے اور بچے کی خیر خواہی کی نیت کریں تاکہ بچہ ماں سے جدا نہ ہو اور باپ پر اس کی طاقت سے زیادہ بار نہ ڈالا جائے اور اگر دودھ پلائی کی اجرت کے سلسلے میں دونوں ایک بات پر متفق نہ ہوں تو پھر باپ کسی دوسری دودھ پلانے والی کا انتظام کرے گا اور ماں کو دودھ پلانے پر مجبور نہیں کرے گا مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں ماں کے لیے ایک قسم کا اعتاب ہے کہ اس نے ماں ہوتے ہوئے بچہ کی خاطر اجرت میں کمی برداشت نہیں کی تو پھر اس سے بچہ لے لیا جائے گا اور کسی دایا کے حوالے کر دیا جائے گا اور باپ کے لیے بھی احتاب ہے اس نے باپ ہوتے ہوئے اپنے بچے کی خاطر اجرت میں کچھ اضافہ نہیں کیا تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ بچہ اپنی ماں سے جدا ہو جائے گا اور دایا کے پاس چلا جائے گا